ایک دم سر سر جی آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ابواب ربائی یعنی وہ ابواب جن میں اندر چار حروف اصلی ہوتے ہیں وہ ابواب آ جن کے اندر چار حروف اصلی ہیں تو ابواب ربائی چار حرفوں والے روبائی کے کل چار باب ہیں ان میں سے صرف روبائی مجرد کا صرف ایک باب ہے باب اول جیسے با با با ذرا اسی گردان کیسے ہوگی ٹھیک ہے تباثر فا باسر و بوسرا باسرت باسر اس کے برتان جو ماضی کسی آپ کریں گے تو کیسے ہوگا باسرتا باسر تباسرنا میہور کیسے آئے گا بوسرا بو سرا بوسرو بوسرت بوسرتا بوسر نا بوسیر تب بوسر تما بوسر تم بوسر تے بوسر تما بوسر تن بوسر تم نظارے آئے گا یوا اثر تو یوا اثران یو اثر و تو تباسرو تباسرا یو اثر تو تب مجھول آئے گا اثر اثر وبا ایسے لیں یواثر اور پھر لم یوا لم کے ساتھ جو بردان آئے گی تو لم کے ساتھ نہیں جائے گا اور اس میں قائل آئے گا ان مباثران مباصر مباصراتُ الباء آئے گا اور اس میں جو امر آئے گا وہ دیکھیے ذرا الامر باصر باصر با باصر باصرا باصر باصری باصرا باصر نقیلا باثران نبا صران لی لی وا غائب کا سیرا کیسے آئے گا لی یو باثرا لو باثرنا سکیلہ بھی ایسے بنائیں گے اور خفیفہ بنائیں گے اور نہیں کردان کیسے آئے گی لا تبا سر لا تبا لا تبا سرو لا تبا سری لا تبا لا تبا سرنا پھر اور خفیفہ ایسے اپنائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے اور پھر ایسے میں آتا ہے الکن ترا تو نیچے میرے جو یہ کیا گا قن یو قن تر قن ترتن فوا مقن تر و قن طر كانتر و اللہ تك... الزعف... يو... تن تر فلبانا ایسے اس کرا تو لشکر تیار کرنا اس کرا اس کرا یو اسوا مہ عرا یو اس کرم رومین اسکر فوا و اسکر ادھ راجہ لڑفانہ دہ راجہ یو دہ رہ راجہ تنفوہ دہرجن و دھ راجہ یو دھج دن دہرجن الم روینج اس کی گردان ایسے چلیں گے ایسے ہی ہم کہتے ہیں ترجمہ ترجمہ ہم اردو میں ترجمہ تو نہیں ہوتا ہاں سکیلا کیسے بنے گا لینا لی ٹھیک ہے لے یو باسنا لے یو با سے لے یو با سے لے تبا ایسے بنے گا یہ ہم ترجمہ بھئی یہ ترجمہ لفظ نہیں ہوتا ترجمہ ہوتا ہے ترجمہ ٹھیک ہے ترجمہ ترجمہ یو ہم اس میں یہ ترجمہ کیا ہے یہ ترجماتن مستر ہے ترجمہ مترجم مترجم ترجمہ کرنے والا مترجم نہیں نام لکھا ہوا ہوتا ہے مترجم فلاں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مترجم بھائی غلط ہے وہ لفظ مترجم نہیں ہوتا مترجم ترجمہ کرنے والا مترجم اور اگر صرف لکھا ہوا ہے جیسے جی لکھا ہوا ہوتا ہے جی بخاری شریف نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے میم تارا جیم میم تو اس کا مترجم وغیرہ غلط ہے پڑھنا ٹھیک نہیں اس کے معنی غلط بنتے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے مترجم ترجمہ کی ہوئی بخاری شریف یعنی مترجم مترجمن اللہ ترجم ہو جائے گی بات یہ ہے اس کو آپ اپنے یاد کرنا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ اس کو کر لیں اور آگے جو ہیں اس میں سے پھر ہم اس کو مزید کو آگے لے کے چلیں گے پھر آپ مزید کے باغ ہیں پھر مل اکبر کے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہمارے وہ جو ہیں وہ باب مکمل ہو جائیں گے اس کو وہ کر لیں ٹھیک ہے جی بس آج پھر اتنا ہی ہاں جی نہیں پھر انشاءاللہ شاء کل انشاءاللہ بیان ہوگا دس پینتالیس پہ دس پینتالیس پہ انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ میں فری سلاسی اور ربائی میں کیا فرق ہے سلاسی کے تین حروفیس لیے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور روبائی میں کیا ہوتے ہیں چار حروف ہوتے ہیں سلاسی کے اندر تین حروف ہوتے ہیں روبائی